اور یہ کہ کرین کی تلاوت کروں تو جسنی راپائی اسنی اپنی بھلے کو راپائی اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سننے والا ہوں